وما ينطق عن الهوى اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمگشتہ راہ ہیں اور نہ اس قرآن کو انہوں نے اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے اور نہ دیگر احکام الٰہیہ کو جنہیں وہ قرآن کی تفسیر و توضیح کے طور پر بیان کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کے مطابق لاتے ہیں بلکہ وہ سب اللہ کی وہی ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ نے صورت النساء آیت 113 میں فرمایا ہے اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت دونوں نازل کیا ہے صاحب فتح البیان لکھتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی ہوتی تھی जो आपके दिल में डाल दी जाती थी